بسم اللہ الرحمن الرحیم میری حقیقت سن انیس سو چورانوے جب راک مقبوضہ کشمیر میں گرفتار ہوا تو کئی حضرات نے میرے حق میں مضامین لکھے اور ایک صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی شائع کی ان مضامین میں انڈیا کی مذمت اور اس کے مظالم کا تذکرہ تو برمعال تھا مگر میرے بارے میں کافی مبالغے سے کام لیا گیا تھا اور تعریفوں کے وہ پل باندھے گئے تھے جن کی حقیقت سے میرا گزر تک نہیں ہوا تھا دشمنوں کی قید سے رہائی کے بعد ایک بار پھر اسی طرح کے مضامین کا غلغلہ بلند ہوا مگر جلد ہی بندہ نے اپنے رسالے میں ان مضامین کی اشاعت پر پابندی لگا دی اب جب بندہ پھر ایک بار قید ہو چکا ہے اس بات کا خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ قصیدہ سرائے کا یہ سلسلہ کہیں پھر شروع نہ ہو جائے فی الحال چونکہ امریکی دباؤ نے سب کے اعصاب پر قبضہ کیا ہوا ہے اس لیے فوری طور پر تو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مجھ سمیت کسی بھی جہادی فرد کے حق میں کچھ لکھا یا بولا جا سکے گا بلکہ اس وقت الحمد اپنے لوگ بھی ہم جیسوں سے لاتعلقی ظاہر کرنے میں پیش پیش ہیں اور ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کا نام جہاد یا مجاہدین کے ساتھ نہ لگ جائے خوف کی یہ فضا کب تک رہتی ہے سر دست و اندازہ لگانا کافی مشکل ہے کیونکہ امریکہ اگر خدا نخواستہ افغانستان سے مکمل سرخرو ہو کر صحیح سالم نکل آیا تو پھر بات کا نشانہ بننے والے پندرہ ممالک میں ہمارے وفادار ملک کا نام بھی شامل ہے وہ امریکہ جو روئے زمین پر ایک کلاشن کوف بردار مجاہد کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک ایٹم بردار اسلامی ملک کو کس طرح برداشت کرے گا بہرحال اگر امریکی دہشت کا مسلمانوں کے قلوب پر یہی اثر رہا تو اس زمانے کے مجاہدین کو مطمئن رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کوئی بھی مسلمان ان کے بارے میں موالغہ آمیزی تو درکنار ان کا محبت کے ساتھ نام لینا بھی گوارہ نہیں کرے گا بے شک ذبح ہو کر تڑپنے والے افراد کے قریب وہ لوگ کیوں آئیں گے جنہوں نے صاف و سفید کپڑے پہن رکھے ہیں مبادہ کہیں ان تڑپتے افراد کے خون کا کوئی چھیٹا ان پر نہ پڑے آج کا مجاہد غیروں کے ظلم اور اپنوں کی بے احتنائی کا شکار ہے کوئی اسے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہاں یہ اس مجاہد کی خوشبختی بختی ہے اور یہی اصلی توحید اور اصلی جہاد ہے سفید کپڑوں کو بچانے والے بھی ایک دن اس زمین کے حوالے ہوں گے جس پر انہوں نے موقع پرستی مفاد پرستی اور غیرت فروشی کے ببول بوئے تھے بات دوسری طرف نکل گئی جب کہ اس تحریر کا مقصد اپنی ذات کے بارے میں مبالغہ آرائی کے امکانات کا خاتمہ ہے گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ لوگوں کا معاملہ میری حیثیت اور حقیقت سے بڑھ کر رہا ہے میری مخالف مجھے بہت چالاک ایار متکبر اور معلوم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں حالانکہ میں ایک سیدھا سادھا سا کمزور انسان ہوں میرے اندر بے شمار خامیاں ہیں لیکن مخالفین مجھے جس روپ میں پیش کرتے ہیں میرا وہ روپ نہیں ہے جب کہ مجھ سے محبت کرنے والے مجھے بہت کچھ سمجھتے ہیں کوئی عالم سمجھتا ہے کوئی مفتی کہتا ہے کوئی وری اللہ بناتا ہے کوئی خطیب مانتا ہے کوئی قائد گردانتا ہے اور کوئی مجاہد قبیر لکھتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان صفات کے قریب بھی نہیں بھٹکا ممکن ہے بعض عقیدت مند اسے تواز و سمجھیں مگر با خدا یہ توازن نہیں اظہار حقیقت ہے میری علمی استعداد اچھی تھی مگر جہادی مصروفیات نے اسے محفوظ نہ رہنے دیا میں تقوی سے محبت کرتا ہوں مگر اسے اچھی طرح سے حاصل نہیں کر سکا میں تصوف کو بہترین راہ اصلاح مانتا ہوں مگر مجھے اس راستے پر آبلا پائی کا موقع نہیں مل سکا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ضرور کرتا ہوں مگر خطیب نہیں ہوں میرے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے قائد بننے کا اہل بھی نہیں ہوں اور جہاد تو اس کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ محاذ میری تمنا کا حصہ ہے جہاں تک تحریر و تصنیف کا تعلق ہے تو میں سکہ بند مصنف یا ادیب نہیں ہوں الغرض میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو اپنی بخشش اور مغفرت کے بارے میں بھی ڈرتا ہوں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہوں اس لیے تمام محبت کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی تقریر و تحریر کو میری تعریف سے آلودہ نہ فرمائیں ہاں میرے اندر کوئی ایپ دیکھیں تو اگر زندگی میں موقع ملے تو مجھے خود بتا دیں تاکہ اصلاح کی کوشش کر سکوں اور اگر میں مر جاؤں تو مغفرت کے لیے دعا فرما دیں مگر اللہ کے لیے اللہ کے لیے میری تعریف میں کچھ نہ لکھیں اے میرے مالک میں نے اپنا سب کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے اس لیے تاکہ میں تیرے سامنے شرمندگی سے بچوں اے میرے رب اے ارحم الراحمین مجھے بخش دے اور میرے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما میں نے جو دینی باتیں تقریر یا تحریر کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہیں ان میں سے جو تجھے پسند ہیں ان کے ذریعے مخلوق کو فائدہ پہنچا اور جو تجھے پسند نہیں ہیں انہیں نسیم منسی فرما کر مجھے معاف فرما اے رحمت اور مغفرت کو پیدا کرنے والے مجھ کمزور بندے کو اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے